قبر میں نور جو ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکرو وقت میں دو رکعت نسل پڑھے ہر رکعت میں سورت الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور تین بار سورت الاخلاص پڑھے اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے اللہ تعالی اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس یعنی ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ بتیس صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تعلیف آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا مہینہ صفحہ ستائیس سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو اسلامی -e سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں